بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م لام, لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكسام لا غيب فيه هدى للمستقيم هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يمتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون فَأَنَّى تَعْنُوا وَنَجَّكُمْ هُمْ يَنكُثُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفاظ الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ صورت نمبر ایک سے لے کے آئک نمبر پانچ تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صورت الباقار یہ مدنی صورت ہے اس صورت کو باقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں گائے کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے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 یہ حدیث صحیح مسلم کتاب و میں موجود ہے ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب صورت باقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں صورت باقارہ کی تلاوت کی جاتی ہے آئیے اب صورت البقار کے ترجمے کی طرف اور تشریح کی طرف آتے ہیں سب سے پہلی آیت ہے علیسلامیم علی, میم, علی میم ان کو حروف مقتعت کہا جاتا ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے حروف ہیں قرآن پاک میں اسلام میم السلام میم را تو جتنے بھی اس طرح کے حروف ہیں ان کے معنی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا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 کتاب لا بسی ہی نہیں شک اس میں لیے اس کتاب میں کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب کن لوگوں کو سیدھے دکھاتی ہے اس کتاب میں کن کے لیے رہنمائی ہے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 اور اس سے جو دیا ہم نے ان کو یون خرچ کرتے ہیں جو ہم ان کو عطا کرتے ہیں مال و دولت وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں سب کا خیرات دیتے ہیں زکوۃ ادا کرتے ہیں اور تیسری نشانی ان کی کیا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بیما اس پر ان الیکا کا جو نازل کی گئی آپ کی طرف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 وہ صرف آپ پر جو نازل کیا گیا اسی پر ایمان نہیں لاتے بلکہ جو پہلے لوگوں پہ نازل کیا گیا پہلے انبیاء رسولوں پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ بالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یو یقین رکھتے ہیں قابل غور بات ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے یو کا لفظ نہیں بولا کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں بلکہ فرمایا ہم یو وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں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 میرا رب اپنے رب کی طرف سے وہ اور یہی لوگ حمل مفل یہ کامیاب ہونے والے ہیں جس بندے نے اپنے اندر یہ والی علامات یہ والی صفات پیدا کر لی وہ بندہ صحیح معنوں میں ہدایتیں ربانی پر گامزن ہے وہ سیدھے راستے پر ہے رب کی ہدایت پر ہے